قل تو تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے سامعین ابنائتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یہودیوں کے سوالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اور یہودیوں کی ہڑدڑمی امام محمد رحمہ اللہ اپنی مصدبی ابن عباس سودی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کے جواب سوائے نبیوں کے اور کوئی نہیں جانتا آپ ان کا جواب دیجئے رسول اللہ نے فرمایا جو چاہو پوچھو لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں وہ وعدہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو تم اسلام لا کر میرے تابے دار اور فمبردار بن جاؤ گے ان یہودیوں نے قصما کھا کر کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے اگر آپ نے صحیح صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے فرمابردار بن جائیں گے پھر کہنے لگے کہ ہمیں یہ چار باتیں بتلائیے بتلائیے, بتلائیے کہ اسرائیل یعنی عقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا دوسرا یہ کہ عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی اور تیسرا اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے اور چوتھا اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے اس کے بعد رسول اللہ نے دوبارہ ان سے قسمیں لی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل یعنی عقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی شفا دیں گے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے چھوڑ دوں گا جب شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے دونوں میں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر و مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے یعنی مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس وہی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا یعنی جبریل علیہ السلام بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا ہر سوال کے جواب کے وقت رسول اللہ ان یہودیوں سے قسمے دیتے اور ان سے دریات فرماتے اور وہ اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے انہی کے بارے میں آیت من آدوم وال جبریل نازل ہوئی مسرت کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو عرق کنسا کی بیماری تھی یعنی عقوب کو اور اس میں ان کا ایک پانچواں سوال یہ بھی ہے کہ یہ راحت کیا چیز ہے یعنی گرج رسول اللہ نے فرمایا اللہ از وجل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو لے جاتا ہے اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے جبر علیہ السلام کا نام سن کر یہ یہودی کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہم یہودیوں کا دشمن ہے اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے میکائل علیہ السلام آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے یعقوب علیہ السلام کے رویے پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل علیہ السلام نے اپنی چہیتی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر کر دی اسی طرح تم بھی کیا کرو لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ کے نام پر تر کر دیتے تھے اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ اعضاء اجل کے نام پر خرچ کر دیا کریں جیسے فرمایا وہ ایت الم العلّۂ ہی اور فرمایا وہ قیم القائم عالیہ یعنی باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ اگلی آیتوں میں نصرانیوں کا رد تھا تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے ان کے رد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتلا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا یہاں نسخ کا صاف بیان کر کے ان کے باطل عقیدے کے رد میں ارشاد ہو رہا ہے ان کی کتاب میں صاف موجود تھا کہ جب علیہ السلام کشتی میں سے خشکی پر اترے تو ان پر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا پھر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی چنانچہ طورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں یہ نسخ نہیں تو اور کیا ہے ہر نبی کی شریعت صرف اپنی امت کے لیے ہی خاص ہے آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتدا یعنی شروع شروع میں ہوتا تھا لیکن بعد میں حرام کر دیا عورتوں پر لانڈیاں لانا شریعت ابراہیمی میں مباح تھا خود ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام پر حاجرہ علیہ السلام کو لائے لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا بلکہ خود یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت دو سگی بہنیں تھیں یعنی ان کے نکاح میں لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا اسی کو نسخ کہتے ہیں اسے وہ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں لیکن پھر نسق کا انکار کر کے ان کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کے بعد خاتم المرسلین نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا تم تورات لاؤ اے یہودی اور پڑھو اس میں موجود ہے پھر باوجود اس کے تمہاری یہ بہتان بازیاں اور افطرا پردازیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے اور ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہمیشہ تورات کے ہی عامل رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں کہ کس قدر ظلم و جور ہے تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ روش یقیناً تمہیں ظالم و ٹھہراتی ہے اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دے دی ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے تم اس کتاب اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو نہ ان سے اعلیٰ کوئی نبی نہ ان سے بہتر اور زیادہ واضح کوئی شریعت جیسے اور جگہ فرمایا قلحی الاََ راۃ مستقیم یعنی اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ ابراہیم حنیف موحد کے مضبوط دین کی دکھا دی ہے اور جگہ ہے ہم نے آپ کی طرف اے نبی وہی کی کہ ابراہیم حنیف محد کے دین کی تابے داری کیجیے